Okay, قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں ہاں جہاں بھی تقرب کا مسئلہ ہو یعنی جس میں عبادت کا تصور ہو صدقے کا تصور ہو تو یہ چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی حکومت اس میں نہیں ہے. یہ سارا نظام چونکہ انفرادی طور پر چل رہا ہے اس لیے ایسا کوئی صدقہ یا کوئی چیز غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی مسلمان ہی کو دی جائے قربانی کا گوش ہو یا عقیقے کا گوش ہو یا صدقہ ہو صدقہ فطر ہو یا زکوۃ ہو صدقہ واجبہ ہو یہ سب مسلمان ہی کو دیا جائے گا